عوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ آج ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر سترہ سے شروع ہے آیت نمبر سترہ میں اللہ جشان ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ کافر بہت بڑی تعداد میں آئے ایک ہزار کا لشکر ہے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کے دشمن اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں آپ ہماری مدد فرمائے. آپ نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اللہ جل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ ایک مٹھی مٹی لے لیں اور یہ کافروں کی طرف پھینک دیں روایات میں آتا ہے کہ اس ایک مٹھی خاک کے ذرے جس جس کے بدن کو لگے یا آنکھ کو لگے وہ سب وہاں قتل ہوئے یہ واقعہ سمجھ میں آ آپ قرآن کریم کی آیت کی طرف دیکھتے ہیں فلم تختلو ہوں کن قتل جنگ بدر میں آپ لوگوں کو کامیابی ملی ہے فتح ملی ہے آپ نے دشمنوں کو قتل کیا ہے اے مسلمانوں ان کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ولا اللہ قتل بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے ورنہ آپ لوگوں کی اتنی طاقت نہیں تھی وہ تو آپ لوگوں سے دگنے نہیں تگنے تھے اس لیے اپنی فتح پر غرور مت کرو اس لیے اپنی جیت پر ناز مت کرو مت اطراؤ ان کی طرح تو آج بھی ہمیں طالبان کو یہ نصیحت کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ جو کچھ فتوحات آپ کو اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا کمال ہے کس کا کمال ہے اللہ کا کمال ہے ورنہ ان کے تیاروں کا کوئی مقابلہ آپ کے پاس نہیں ان کے گولوں کا ان کے ٹینکوں کا کوئی مقابلہ آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کلاشن کوف ہے اور دو تین راکٹ ہیں لیکن اللہ جل شاہ نا کو ہاتھ عطا فرماتا ہے تو آپ غرور مت کریں تکبر مت کریں نہ اترائیں, ناز مت کریں بلکہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں کہ اللہ یہ تو نے دیا ہے اگر تو نہ دے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے فلم تخت ہوم ان کافروں کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ولاکن اللہ قتل ہم. بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت ہو رہی ہے ان کے استاد کون ہیں اللہ تو سلام فرماتے ہیں دوسری روایات میں آتا ہے ادبنی ربی فحسن تدیبی اللہ نے مجھے ادب سکھلایا اور بہت خوب سکھلایا تو اللہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہیں اللہ اللہ جل جلالہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا ایک مٹھی خاک کی ایک مٹھی مٹھی جو آپ نے کافروں کی طرف پھینکی یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ ہمارا کمال ہے اس مٹی میں طاقت ہم نے ڈالی ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کفار اور ان کے نوکر چاکر پاکستانی فوج ہو یا افغانی فوج ہو یہ چالیس چالیس اسی اَسی, اسی ٹینکوں میں آتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو طالبان سے لڑنے کے لیے کتنے طالبان ہے دو طالبان تالبان پورے علاقے کے طالبان کو اگر گنا جائے تو وہ بیس بھی نہیں ہوتے ہیں اور جنگ کے میدان میں تو دس پندرہ بس اتنے ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گولیوں میں برکت ڈال دیتا ہے گولی فائر ہوئی چھوٹی سی گولی ہے لیکن دیکھو تو آگے پینک جو ہے تباہ ہے انسان حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی جنگ بدر کی نصرتوں کے واقعات تکرار ہوتے ہیں جس اللہ نے جنگ بدر میں بیچارے قسم کے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی وہی اللہ آج بھی بیچارے قسم کے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ فرمائے ولی ابلی بلا انحسن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نصرت کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے ایک بیماری اور تکلیف کی اور دوسری مزے اور ایش کی انسان کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاتا ہے تکلیف میں پڑ جاتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور کبھی کبھار بہت مزے میں ہوتا ہے بہت عیش و عشرت میں ہوتا ہے ہر طرف سے پیسے گاڑیاں بنگلے اور لذتیں جو چاہے وہ کر لیتا ہے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے پہلے طالبان مشکل حالات میں تھے انہوں نے صبر کیا اب اچھے حالات ان کو نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اب شکر ادا کرنا چاہیے کس کا شکر اللہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بدر راف صبر ہمیں آزمایا گیا مصیبت کے ذریعے ہم نے صبر کیا نا بس را فلم نصبر اور ہمیں آزمایا گیا نعمتوں کے ذریعے ہم نے صبر نہیں کیا یہ انسانی اسی طرح ہے جیل میں بند ہے تو صبر کرتا ہے نا اب جیل سے نکلا ہے تو شکر نہیں کرتا کہ جس اللہ سے میں نے رو رو کر دعا مانگی اللہ مجھے جیل سے نکال اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے میں ایسے اچھے کام کروں گا اور ایسے اچھے کام کروں گا لیکن جب جیل سے نکلا تو سب کچھ بھول گیا تو آج بھی ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے دشمن جب زور اور طاقت کے ساتھ آیا تھا ہم نے صبر کیا ہے نا الحمدللہ چھاپے پڑ رہے ہیں ڈرون ہو رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے صبر کرتے رہے ہیں. اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ آج فتوحات شروع ہیں تو آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان اللہ علیم یقیناً اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لوگوں کے سامنے تم کیا کہتے ہو اسے بھی سنتا ہے اور الگ سے بیٹھ کر کیا سرگوشیاں کرتے ہو یہ بھی سنتا ہے لوگوں کے سامنے کیا عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے اور چھپ چھپ کر کیا عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے مقصد اللہ تعالی یہاں پر یہ تعلیم اور تربیت فرما رہا ہے صحابۂ کرام کی کہ یہ جو فتح ہے یہ نصرت ہے یہ غلبہ ہے یہ جیت ہے یہ میری طرف سے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے تم لوگ اس فتح پر تکبر مت کرو غرور مت کرو ناز مت کرو مت اتراؤ یہ تو ایک امتحان ہے ایک آزمائش ہے اور آزمائش کبھی کبھار مصیبت کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی کبھار نعمت کے ذریعے ہوتی ہے کبھی کبھار رحمت کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی کبھار زحمت کے ذریعے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے محمد کو معذور بنا کر امتحان کیا ہے اور آپ لوگوں کو معذور نہ بنا کر امتحان کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے ہاں ہم سب امتحان میں ہیں اللہ تعالی محمد کو شفا عطا فرمائے اور جنگ کے میدانوں میں بڑی بڑی جنگوں کی قیادت کرنے کی توفی قطع فرمائے محمد کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کیا ہے اور ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نہیں کیا دونوں کو شکر ادا کرنا چاہیے صبر بھی کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نعمت کے وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دماغ تو خراب نہیں بنایا نا ہاں محمد شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاگل تو نہیں پیدا کیا نا بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو پاگل ہیں ان کو نہ رات کا پتا ہے نہ دن کا پتا ہے نہ بڑے پیشاب کا پتا ہے نہ چھوٹے پیشاب کا پتا ہے کچھ بھی پتا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے